پھر پڑلا ش صحرا لہ لہو ہے شرح شہ کا ہے جو کھا رہا ہے انسانیت کا دیکھو پر دوں بی کا شے ہے شر جس دم کٹے تھے باسو ابا سے کے مشکو ل تو کشن گی پر ناراس آئی آسم کہا دن میں کہتی تھی سیدا سے شورو کے یہ سکینا چھپکا ہوا وسوں سے مستفا کا رے ہے راستے ہیں مندر کھن ہے سارے شام تک کا